اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رو حمد و ثناء کے پاکیزہ کلیمار صرف اور صرف اللہ حض شریف کے لئے لاق و طبع ہے جو خالق کائنات ہے مالک ارض و سما ہے بے اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے توفیق دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے محروم کر دے ہدایت سے محروم کر دے ذراط مستقیم سے محروم کر دے پھر اسے کوئی دوسرا ہدایت دینے والا نہیں درود و سلام و تمام انبیاء علیہم و والسلام پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے سارے لوگوں کے لیے آخری پیغمبر اور آخری رسول بنا کر بھیجا ہے علامہ صلی علیہ محمد ولی علیہ محمد وبارک وسلم موضوع حاضرین امت مسلمہ یہ سب سے بہترین امت ہے اس امت کا ماضی بھی روشن تھا اور اس کا مستقبل بھی روشن رہے گا تاریخ اسلام میں ایسی بہت ساری شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اپنے فکر سے اپنے عمل سے لوگوں پر ایک تاثر چھوڑا لوگوں پر ایک اثر چھوڑا رہتی دنیا تک انہوں نے دنیا کو وہ سب کچھ دیا جو اللہ رب العالمین کے قریب دنیا کو کر سکتا تھا اب جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تمام لوگوں کے لیے ایسے پیغامات چھوڑے ہیں کہ جن پیغام کو سامنے رکھ کر لوگ اپنی زندگی کی راہوں کو طے کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے بعد ایسی بہت ساری شخصیتیں رہی ہیں جنہوں نے امت محمدیہ کو قوت بخشی ہے مسلمانوں کو قوت بخشی ہے مسلمانوں کو پھر سے جینے کا ہنر سکھایا ہے اللہ رب العالمین سے قریب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے قریب کیا ہے انہیں شخصیات میں سے ایک نمایاں نام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ہے کیا آپ جانتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کون ہیں جب کبھی عدل و انصاف کا ذکر کیا جائے گا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام آئے گا جب کبھی زہد و تخوا کے تعلق سے ذکر کیا جائے گا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام آئے گا جب کبھی حدیث کی حفاظت کا ذکر آئے گا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام آئے گا جب کبھی احیاء دین احیاء سنت اور خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کا نام آئے گا اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا نام آئے گا مدد حاضرین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زندگی کے بہت سارے درخشاں پہلو ہیں جو امت مسلم کے لیے ایک رہنما اصول ہیں ان کی زندگی سے انشاءاللہ اللہ ہم چند ایسے درخشاں پہلو کو دیکھیں گے جو میرے اور آپ کے لیے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کتاب و سنت سے قریب کرنے کے لیے کافی ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سلقِ امت کی تاریخ کو جاننے ان کی زندگیوں کو پڑھنے اور ان کی زندگیوں کو مشعلِ راہ بنانے کی توفیق عطا کرنا ہے کامین العالمین مزد حاضرین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کبھی خلیفہ بننے کا ذم نہیں کرتے تھے انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ بھی خلیفہ بن سکتے ہیں اس لیے کہ جو خلافت چلے آ رہی تھی بنو ہم کے اندر وہ عبد الملک بن مروان کے بچوں میں چلے آ رہی تھی لیکن سلیمان بن عبد الملک نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ان کے بعد خلیفہ نامزد کر دیا اور جب انہیں اس بات کا علم ہوا سلیمان بن عبد کی وفات کے بعد جیسے ہی انہیں اس بات کی خبر ہوئی بہت پریشان ہوئے امت مسلمات کی ذمہ داری کے تعلق سے سوچ کر ان کے یہ مضبوط کھندے انڈھال ہو گئے تھے لوگوں نے جب انہیں خلیفہ منتخب کیا خطبے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو سب سے پہلی بات انہوں نے یہ احشاء فرمائی تھی کہ لوگوں لقط بو غیر تو منی لوگوں خلیفہ بننے کے تعلق سے مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی مجھے یہ بتلایا گیا تھا کہ میں خلیفہ بننے والا ہوں لہذا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں میں تمہیں اختیار دیتا ہوں اگر تم کسی اور کو اپنا خلیفہ چل لینا چاہتے ہو تو تمہیں پورا اختیار ہے مجھے کسی بات کا اعتراض نہیں ہوگا جب وہ مسجد میں یہ خطبہ دے رہے تھے مسجد کے تمام کے تمام لوگ جو خلیفہ کے ہاتھ پر بیان کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے ایک وقت ایک ہی آواز میں سارے لوگوں نے کہا کہ رضی نا اخترناک ہم آپ کو اختیار کرتے ہیں ہم آپ کی خلافت سے ہم راضی ہیں انہوں نے کہا اللہ علان اب اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرنے والا ہے لوگوں میں تم میں سے کوئی افضل ترین شخص نہیں ہوں ہاں بس امت محمدیہ کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی گئی ہے جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کی اطاعت لوگوں پر واجب ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اطاعت لوگوں پر واجب نہیں ہوتی لہذا لوگوں یاد رکھو جب کبھی میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت کا حکم دوں اللہ تعالیٰ کی اطاع کروں اللہ تعالیٰ کے اعتاق کا حکم دوں تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاع میں میری اصاف کرنا اور اگر میں کبھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دوں تو تمہیں یہ پورا حق حاصل ہے کہ تم میری نافرمانی کر سکتے ہو لیکن کبھی اللہ العالمین کی نافرمانی ہرگز نہیں کرنا بعد میں وہ خطبہ دے کر وہ مسجد سے رخصت ہوئے ان کے سامنے شاہی سواریاں لائی گئیں جو ان سے پہلے خلیفہ استعمال کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میرا جو خچر ہے وہی لا دو میں اپنے گھر روانہ ہونا چاہتا ہوں خلیفہ کا جو قطر ہوا کرتا تھا جو محل ہوا کرتا تھا انہوں نے اس کو بھی رد کر دیا اور شاہی سواریوں کو بھی یہ کہہ کر رد کر دیا کہ انا رجل من المسلمین میں مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں میں بھی ایک مسلمان ہوں تو سارے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں میرے بھی تمام مسلمانوں پر وہی حقوق عائد ہوتے ہیں میرے لیے کوئی ایکسٹرا چیزیں کرنے کی میرے حق سے ضائع چیزیں کرنے کی تم لوگوں کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے گھر پہنچے خلافت کی ذمہ داری کو لے کر بی سے خطاب کیا اور کہا کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اور یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ جس کو سنبھالنے میں تمہیں پوری میری مدد کرنی ہوگی میں تمہیں بھی اختیار دیتا ہوں کہ اگر جس طرح اس سے پہلے ہم زندگی گزارا کرتے تھے وہ بھی حکمرانوں ہی کے خاندان سے تھے وہ بھی شہزاد ہی تھے انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم پہلے شہزادانہ جس طرح زندگی گزارا کرتے تھے اب ہم ویسے زندگی نہیں گزار سکتے لہٰذا تمہیں بھی اختیار ہے اگر تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو تو پھر تمہیں سارے عائش و عشرت اور سارے تناؤ ساری چیزیں رفاہی چیزیں تمہیں چھوڑنی ہوگی اس وفا شاہ بیوی بی نے کہا کہ الموت تو مو تویا تو حیات زندگی کی ساری لذتیں زندگی کے سارے سامان قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں لیکن آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے میں کبھی گوارا نہیں کر سکتی اور آپ کی جو بیوی تھی فاطمہ بن تھے عبد الملک ان کے والد بھی حکمران بن عبد اللہ بن اب مروان ان کے دادا بھی حکمران مروان اور پھر ان کے جتنے بھائی تھے وہ سارے حکمران سارے خلیفہ ہیں اور اب شوہر بھی خلیفہ ہیں اس کے باوجود جب شوہر نے یہ کہا کہ اب ہماری جو زندگی ہوگی وہ سنت کے مطابق ہوگی امت مسلمہ کی ذمہ داریاں اتنی ہوگی کہ ہم عائش و عشرت کی زندگی اب افورڈ نہیں کر سکتے انہوں نے اپنے شوہر کی بات مانی اپنے شوہر کو اختیار کیا اور جو اس سے پہلی جو زندگی ان کی گزر رہی تھی ان ساری چیزوں کو انہوں نے خیر کیا ان سے ان کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ سارے کے سارے زیورات وہ سارا کا سارا شاہانہ جو ساری چیزیں تھے سارے سامان تھے وہ بیت المال میں جمع کر دئیے گئے ایک ہی بار میں اور ایک ہی وقت میں ان کی زندگی کے اندر ایک ایسا انقلاب آیا کہ جس کے تعلو سے لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے اس سے پہلے بھی وہ بہت سارے سرکاری عہدوں پر وہ سے مدینہ کے اوپر وہ تقریباً 6 سے 7 سال انہوں نے گورنری کی اور پھر مصر کے بہت سارے سرکاری عہدوں پر وہ فائز تھے لیکن یہ جو انقلاب آیا وہ ان کے خلیفہ بننے کے بعد ہی آیا چنانچہ ان کی زندگی پوری تبدیل ہو جاتی ہے دن میں صرف اور امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ہے مالی معاملات ہے حکومت کے جو معاملات ہیں فقران مساکین کا جو خیال کرنا ہے مسلمانوں کی جو ذمہ داری ادا کرنا ہے مظلوموں کا حق دلانا یہ سارے امور وہ دن میں کیا کرتے تھے اور جب وا رات کا وقت آتا تو اللہ غلالمین کے بارگاہ میں کھڑے ہوتے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتے دعائیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے کہ اس بہ اس عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی گوہر لگاتے اللہ تعال سے مدد مانگتے پہلے کے جو خلیفہ ہوا کرتے تھے وہ شعراء اور شاعروں کو اپنے نزدیک رکھا کرتے تھے شاعروں کا کام یہ تھا کہ وہ وقت کے خلیفہ کے تعلق سے بہت اچھے اچھے اشعار بیان کیا کرتے تھے لمبے لمبے قصید مدہ سرائی میں سنایا کرتے تھے پہلے خلیفہ انہیں قریب کیا کرتے تھے لیکن جب ان کا وقت آیا انہوں نے مساکین اور غربا اور فقورہ فقرا کو اپنے قریب کیا ایک شاعر آیا ان کی مجلس میں اور بہترین شاعری کے ذریعے ان کی تعریف کرنا چاہیے عمر بن عزیز رحمہ اللہ نے اس کی طرف ذریع برابر بھی توجہ نہیں کی اور جب اس نے یہ بے توجہ ہی ان کی محسوس تھی تو اس نے کہا کہ عجیب آدمی ہے عجیب خلیفہ ہے, عجیب خلیفہ ہے. فقران مساکین کا تو خیال کرتا ہے انہیں نوازتا ہے ان کے حقوق دیتا ہے اور جب شاعری کی بات آئے میں شاعری کے اندر ان کی مدا کر رہا ہوں ان کی تعریف کر رہا ہوں اس کے باوجود وہ اس پر مجھے کچھ بھی نہیں نواز رہے ہیں یہ تو عجیب خریف آ چکا ہے ان کا جو زہد تھا جو تقوا تھا وہ ضرب المثل تھا ان کے زہد اور تقوی کے تعلق سے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے اور چونکہ یہ خود بھی عالم تھے وقت کے بڑے امام گردانے جاتے تھے لہذا ان کا جو زہد تھا وہ کتاب و سنت کے متعین مطابق تھا وہ ایسا ظہر نہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جائے یا پھر بیوی بچوں کی ذمہ داری نہ سمالی جائے معاشرے کی کچھ بھی ذمہ داری نہ سمالی جائے اور جنگلوں کا روک کیا جائے یا پھر مسجد ہی کے اندر رہ کر صرف اور صرف عبادت کی عبادت, عبادت کی جائے ایسا ان کا ظہر نہیں تھا بلکہ ان کا وہی ظہر تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضاء اللہ علیہ اجماعی کا ظہر تھا آخرت میں جو بھی چیز ہمیں نقصان دینے والی آخرت میں جو بھی چیز ہمیں نقصان دینے والی ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا یہ ظہر کہلایا جاتا ہے مالک بن دینا رحمہ اللہ کے بڑے ایمان تھے کے بڑے زاہد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ مجھے ظاہر کہتے ہیں بلکہ حقیقت میں اگر کوئی زاہد آدمی ہے جس نے دنیا کے عائش و عشرت کو چھوڑا ہے تو وہ مدن اپنا دل رحمہ اللہ ہے اس لیے کہ اچت ہو دنیا فتح کا ان کے پاس دنیا کے خزانے سارے ان کے ہاتھ میں تھے دنیا کے سارے خزانے کی چاویوں ان کے ہاتھ میں تھی لیکن اس کے بوجود انہوں نے دنیا کو خیر آباد کہا دنیا کے پیچھے وہ نہیں پڑے بلکہ آخرت ان کا مطمئن نظر تھا آخرت ان کا نظب العین تھا لہذا سب سے بڑے ظاہر وقت اگر کوئی تھے تو وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور جیسا کہ میں نے کہا وہ وقت کے امام بھی تھے امام زہبی رحمہ اللہ جو امام المورقین ہیں وہ کہتے ہیں کانا امام مجتہد فقیہ کبیر الشان حافظ للسنن وہ کہتے ہیں کہ عبد العمر بن عبد رحمہ اللہ یہ وقت کے بڑے امام تھے بڑے مجتہد تھے بڑے فقیہ تھے بڑے محدث تھے ان کے اقوال کو علماء اور فقہا قبول کیا کرتے تھے جس طرح کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام کے, اقوال، ان کے اقوال علماء اور فقاہ لیا کرتے تھے. اسی طرح ان کے اقوال کو بھی لوگ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنے کے لیے ان کے اقوال کو بھی لوگوں نے حجت کر تھا اور یہ اپنے وقت کے بڑے امام امام مالک بن رحمہ اللہ جو امام ادار الحجرہ ہیں اور سفیان ابن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں جتنے لوگوں نے بھی عمر بن عبدالعزیز کو یاد کیا ان کا ذکر کیا تو کہا کہ یہ امام ہیں سارے لوگوں نے با اتفاق انہیں امام کہا انہیں امام تسلیم کیا علم کے اندر امام ہے زہد و تخوا کے اندر امام ہے الغذ ہر چیز کے اندر دین ہو یا دنیا ہو ہر معاملے میں یہ ایک امام کی اہلت رکھتے ہیں ان کو فالو کرنا یا ان کی اتباع کرنا یقیناً لوگوں کو دنیا و آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے اگر وہ دین کی بات بتائیں اور کتاب و سنت کی بات بتلائیں ان کا جو حلم ہے بردباری ہے یا اسی طرح ان کی جو توازو ہے وقت کے بڑے امام ہے وقت کے بڑے خلیفہ ہیں اس وقت جو سب سے بڑا منصب جو ہوا کرتا تھا امت مسلمہ کے اندر اس بڑے منصب پر وہ پائے ہیں لیکن اس کے باوجود آجزی و ان کے ساری میں انہوں نے امت، ان سے پہلے جو صحابہ تھے ان کی انہوں نے اتباع کی ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے چراغ کو درست کرنے کی ضرورت پڑی خود اٹھے اور چراغ کو درست کرے اور آ کر بیٹھ گئے لوگ حیران و پریشان ہیں آپ ذرا تصور کریں وقت کا بڑا امام بیٹھا ہوا ہے اور وہ اٹھ کر اپنی مجلس میں دوسرے اس کے تمام متبعین ہیں اس کے تمام جو اس کے دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اٹھ کر لائٹ کو درست کر رہے ہیں یا کسی بھی چیز کو درست کر کے آ کے وہ بیٹھ جا رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں بولتے ہم ہی یہ کام کر دیتے آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا تھی انہوں نے کہا کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں جب میں چراغ کو درست کر رہا تھا جب بھی میں عمر بن عبد العزیز تھا اور اب بھی میں عمر بن عبد العزیز ہی ہوں میری شان میں نہ تو کوئی کمی ہوئی ہے اور نہ ہی میری شان میں کوئی ہوئی ہے اپنے کام وہ خود کیا کرتے تھے میں بیٹھے ہوئے تھے میں ہوئے ایک شخص آتا ہے اور سلام کرتا ہے السلام علیکم یا امیر المنی بلیس میں تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ آ سلام کرتا ہے اے امیر المومنی, آپ پر سلامتی ہو انہیں خاص طور پر سلام کیا گیا انہوں نے شخص کو کہا سلامت آئے مسلمان آئے میرے بھائی اپنے سلام کو عام کرو اپنے سلام کو عام کرو مجھے خاص طور پر سلام کرنا اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی تمہیں چاہیے تھا کہ تم یہ کہتے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سارے لوگوں کو تو سلام تم سلام کرتے میرے لیے سلام کو خاص کرنا اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی آج اسے ان کے سارے اس حد تک تھی ان کی حلم و بردوباری بھی ضرب مسل تھی ایک مرتبہ مسجد کے اندر وہ جا رہے تھے پہلے کا زمانہ تھا چراغ پورے بج چکے تھے ایک آدمی وہاں پر آرام کر رہا تھا عمر مرد العزیز کا پیر اسے لگ گیا وہ فوراً اس نے کہا مجنون کیا کوئی پاگل ہے کیا کیا کوئی جیوانہ ہے لوگ ان کے ساتھ جوتے سب پریشان ہو گئے سب حیران ہو گئے انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بھی بات کرنے یا کوئی بھی اقدام اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے جواب دے دیا لا عمر نہیں, نہیں میں کوئی یا پاگل نہیں ہوں میں عمر بن عبد العزیز ہوں میں معافی چاہتا ہوں مجھ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے. اور گردوارے کی ان کی یہ مثال لو اور رہتی دنیا تک ان کی یہ مثالیں دی جائیں گی انہوں کے ان کے جو کارنامے ہیں وہ بہت سارے کارنامے ہیں انہوں نے سب سے پہلے علما کو اپنے قریب کیا وہ خوربی وقت بڑے عالم تھے انہوں نے علما کو وق علما کو اپنے سے قریب کیا اور کہا کہ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری مجھ پر لہٰذا قائم یا لہٰذا اب آپ لوگ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ میری مدد کریں اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں مسلمانوں کے معاملات کو سدھارنے میں مسلمانوں کے معاملات کو سلجھانے میں اب آپ لوگوں کو میری مدد کرنا چاہیے امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مشہور مفسرین ہیں صحابہ سے انہوں نے تفصیل کو نقل کیا انہوں نے کہا کہ ہم عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی مجلس میں آئے تاکہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ہم کو سکھائیں لیکن اس کے باوجود ان سے سبق سیکھا ہم نے ان سے سبق سیکھا ہم نے ان سے حدیث سیکھی ہم نے ان سے فقر سیکھا قرآن کی تفصیل ہم نے ان سے سیکھا محمون بن بی محران بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ معلم العلماء ہیں یہ علماء کو سکھانے والے ہیں علماء کے امام ہیں علماء کو آپ سکھانے والے ہیں لہذا چنانچہ وہ خود بھی عالم تھے خود بھی امام تھے لہذا انہوں نے علماء کو قریب کیا اور جو جتنے بھی معاملات ان کے ہوا کرتے تھے ان تمام کے تمام معاملات کے اندر وہ کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ کتاب اور سنت کے ذریعے سے فیصلے ہو کتاب و سنت کے ذریعے سے مسائل کو سلجھایا جائے مسائل کو حل کیا جائے یہی ان کی اصل فکر ہوا کرتی تھی ان کے جو اہم کارنامے ہیں ان اہم کارناموں ہی میں یہ ہے کہ انہوں نے دین کی تصدیق کی دین کے وہ مجدد جہلائے انہوں نے دین کو سنت کو پھر سے زندہ کیا جو وہ خلیفہ بنے تھا اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جتنے بھی گورنر مدینہ کے اندر مدینہ کے اندر جو گورنر موجود تھے اور اسی طرح دیگر جگہوں پہ بھی جو گورنر موجود تھے ان تمام کو اس بات کا حکم دیا کہ دیکھو حدیث کو لکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جمع کرو مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور علماء کی خدمت حاصل کرو مجھے یہ ڈر ہے کہ علماء کے ذریعے لہذا انہوں نے حکم دیا کہ خصوصی طور پر سنت نبوی کو جمع کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا جائے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے میں انہوں نے نمایاں کارنامہ انجام دیا اور دین کو انہوں نے جو زندہ کیا امام صبری رحمہ اللہ جو بڑے محرق ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کے زمانے دیکھے اس سے پہلے ولید بن عبد الملک جو حکمران تھے تو وہ عمارتیں بنانا اور اس طرح تعمیری کام کرنے میں وہ بہت دلچسپی لیا کرتے تھے لہذا جب لوگوں پر اس کا یہ اثر ہوا وقت خلیفہ کا کہ جب لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو یہی بات کرتے کہ تم نے کیا بنایا ہے تم نے کون سا گھر تعمیر کیا ہے تم کیا تعمیر کرنے والے ہو تعمیر کس کس طرح کیا جائے گھر کس طرح بنائے جائے الگر, گھر بنانے یا پھر بلڈنگیں بنانے کے تعلق سے لوگ عام طور سے گفتگو کیا کرتے تھے اور جب سلیمان بن عبد الملک کا دور آیا تو یہ توحبو و وام تو یہ زیادہ نکاح کیا کرتے تھے اور اسی طرح کھانے پینے کی بہت زیادہ ان کی دلچسپی تھی لہٰذا ان کا اثر لوگوں پر یہ ہوا کہ لوگ بھی آپس میں جب کبھی ملتے ملاقات ہوتی مجلسیں قائم ہوتی تو آپس میں یہی گفتگو کرتے کہ تم نے کس سے نکاح کیا یا تمہارے تم نے اپنے اولاد کو کس سے نکاح کروایا یا پھر اس وقت لونڈیوں کا زمانہ تھا تم نے تمہارے تمہارے پاس کتنی لونڈیاں موجود ہیں ہمارے پاس اتنے غلام موجود ہیں لوگوں کے درمیان جو باتیں ہوا کرتی تھی وہ اس اسی قسم کی تھی لیکن سبحان اللہ جب عمر بن رحمہ اللہ کی خلافت آئی اور جب ان کی حکومت کا وقت آیا تو لوگوں کی کیفیت بالکل بدل گئی تھی لوگوں کے بات کرنے کا انداز بدل گیا تھا لوگوں کے گپتگو کرنے کے جو مضامین ہوا کرتے تھے جو موضوعات ہوا کرتے تھے جو ٹاپکس وہ بالکل بدل گئے تھے لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو پوچھتے ایک دوسرے سے کہ تمہیں قرآن کتنا ریز ہے تم نے قرآن کو کتنا پڑھا ہے تم نے کون کون سے روزے رکھے ہیں کیا تم نے پیر کا روزہ رکھا ہے کیا تم نے ایا نے کے روزے کیا تم نے رکھے ہیں تم نے کیا علم حاصل کیا ہے کیا تم تحجر کے اٹھے ہو یہ ساری باتیں امام طبری رحمہ اللہ نے تبدیلیہ کر, کر تاریخ کا لکھا ہے کہ اس وقت ان کی خلافت میں جو انقلاب آیا جو تبدیلی آئی جو دین کو انہوں نے زندہ کیا وہ اس معنی میں کہ لوگ جب بھی ملتے دین کی بات کیا کرتے تھے جب بھی ملتے آخرت کی بات کیا کرتے تھے ان کی مجلسیں بھی ایسی ہوا کرتی تھی علماء کو انہوں نے قریب کیا اپنی مجلسوں کو انہوں نے قائم کیا اور یہ شرط لگا دی آش ہم ان شرطوں کو قبول کریں انہوں نے شرط لگا لی اپنی مجلس میں کہ تم میری مجلس میں کسی کی غیبت نہیں کرنا کسی کے عائبوں کے تعلق سے میری مجلس میں بیان نہیں کرنا اور یاد رکھو دنیا داری کی کوئی بات میرے نزدیک ہرگز نہیں کرنا ہاں البتہ آخرت کی بات ہو دین کی بات ہو مسلمانوں کے ذمہ داری کی بات ہو مسلمانوں کے مسائل کی بات ہو ان تمام باتوں کے تعلق سے تم میرے ساتھ بات کر سکتے ہو اور لہذا لوگ ان کے ساتھ وہی بات کیا کرتے تھے لہذا علماء نے لکھا ہے کہ جب کبھی ان کی مجلس قائم ہوتی ہے اور مجلس اٹھتی تو اس طرح لوگوں کو محسوس ہوتا کہ گویا کے وہاں پر کوئی جنازہ تھا لوگ اے رو رو کر اپنے آخرت کو یاد کرتے تھے لوگ ایک دوسرے کو آخرت کو یاد دلایا کرتے تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ شرط لگا دی تھی اس طرح انہوں نے دین کو زندگی اسی لیے مورقین نے کہا کہ عمر بن بنسلزیز رحمہ اللہ کے دور میں بہت زیادہ ختوہات نہیں ہوئی اسلام کے جو حدود ہیں وہ بہت زیادہ وسیع نہیں ہوئے لیکن ہاں اسلام وسیع ہوا اسلام کو شادہ ہوا اسلام زندہ ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس امت کے لیے ہر سو سال پر ایک ایسے ایسے لوگوں کو ایسے افراد کو اٹھائے گا جو امت کو اس کے دین کو زندہ کر دیں گے جو دین کو زندہ کریں گے جو شریعت کو زندہ کریں گے امت مسلمہ کے اندر جو روح اوکیں گے اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو لائے گا ایسے حکمرانوں کو لائے گا امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ جو وقت کے امام ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ پہلی صدی یعنی پہلے جو سو سال گزرے ہیں ان سو سالوں میں اگر کوئی مجدد ہے دین کی تجدید کرنے والے سنتوں کو زندہ کرنے والے اسلام کو زندہ کرنے والے تو وہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ ہے اور جو دوسرے سو سال گزرے یعنی دوسری جو صدی ہے اس پر امام شافی رحمہ اللہ یہ اپنے وقت کے مجدسہ رہے اگر جس طرح وہ خود بھی تھے لوگوں ان کو انہوں نے خود ویسا بنایا تھا اور جب ان کی وفات کا وہ قریب ہوا چونکہ انہوں نے خلافت کے انداز کو بالکل بدل دیا خلف راش ان کی خلافت کو قائم کیا تو بہت سارے لوگ ان سے ناراض ہو گئے بنو میاں کے جتنے بھی شہزادے تھے جنہیں مال و دولت ہمیشہ ملا کرتی تھی اب وہ مال و دولت ملنا ختم ہو گئی لہٰذا انہوں نے سازش کی ان کے غلام کو ایک ہزار دینار دیے اور اسے ورغلائے کہ عمر بین عبدالعزیز الرحمٰن اللہ کو زہر دے دیا جائے چونان وہ چونکہ غلام تھا وہ اپنی آزادی بھی چاہ رہا تھا اور ایک ہزار دینار ملنا بہت بڑی بات تھی جو نام سے عزیز رحمہ اللہ کو زہر دے دیا جب انہیں اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس غلام کو بلایا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے اللہ کی قسم سچ سچ بتا کیا تو نے ہی مجھے زہر دیا ہے اس نے کہا کہ ہاں میں نے ہی آپ کو زہر دیا وجہ کیا تھی کیا ملا اس پر اس نے کہا کہ مجھے آزادی ملی اور ایک دینار مجھے دیے گئے انہوں نے کہا کہ ایک ہزار دینا وہ لے کر آؤ بیت المال میں جمع کرو مسلمانوں کے خزانے میں جمع کرو اور اور جو تم اللہ کے لیے تم آزاد ہو انہوں نے اپنا بدلہ نہیں لیا اور جب حالت نظا کا وقت قریب آیا تو مسلمہ بن عبد الملک رحمہ اللہ ان کے قریب گئے اور کہا کہ تم نے اب تک جو خلافت کی اپنے پریوار کو یا اپنے فیملی کو تم نے کچھ بھی نہیں دیا اب تم اپنے بچوں کو جو جن میں بہت چھوٹے چھوٹے بھی بچے ہیں تم ان کو اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہو کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ایسے میں تمہیں چاہیے کہ تم کچھ نہ کچھ ان کے لیے وسیع کر جاؤ عمر بن عبداللہ رحم اللہ نے کہا کہ مسلمانوں کے بچوں کو جو کچھ بھی ملا کرتا تھا میں نے میرے بچوں کو بھی وہی دیا یعنی ایک فرد ایک مسلمان کو اس وقت بیت الما سے جو چیزیں بھی ملا کرتی تھی میں نے وہ ساری چیزیں اپنے بچوں کو دی ہاں اگر وہ متقی ہیں صالح ہیں تو پھر الحمدللہ للہ کوئی بات نہیں لیکن اگر میں انہیں مال دے دوں اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس پہ خرچ کر دیں تو پھر میں اپنے آپ کو جہنم میں نہیں پہنچا سکتا چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی بلایا اپنے بچوں کو جاتے ہوئے بہت ही مشفقانہ نظر ڈالی اور اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بچوں میرے پاس دو راستے تھے میں تمہیں مال دیتا مالدار کر دیتا اور میں جہنمے اور دوسرا راستہ میرا یہ تھا کہ میں فقیر چھوڑ دیتا میں تمہیں کوئی بھی مال نہیں دیتا ہاں جو مال مسلمانوں کو جتنا ملنا ہے تمہیں بھی اتنا میں دوں گا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں دوں گا لیکن ہاں اس کی وجہ سے مجھے جنت ملے گی اور میں نے جنت کے راستے کو اپنے لیے طے کر ہاں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین میرا کارساز ہے اللہ رب العالمین میرا کارساز ہے, میرا کارساز ہے اللذی نزل کتاب جس نے قرآن مجید کو نازل فرمایا وَهُوَ يَتَوُلَّ صالحی اور وہ ہوگہ کار لوگوں کا وہی مددگار ہے یعنی اگر تم پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے اگر تم نیک رہو گے سولے رہو گے اسلام پر کاربند رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کیسے بھی کر کے رہے گا اور تاریخ نے دیکھا تاریخ نے دیکھا جب بنو امیہ کی خلافت ختم ہوئی ان کے بارشات ختم ہوئی تو جو دوسرے خلیفہ کے جو بچے تھے ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ لوگوں کے محتاج ہو گئے تھے لوگوں سے مانگ مانگ کر وہ کھا رہے تھے لیکن سبحان اللّہ عمر بن ابوالعزی الرحمہ اللہ کے بچوں کو کبھی کسی نے لوگوں کے سامنے ہاتھ سائلاتہ ہوا نہیں دیکھا جیسی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے امید رکھی تھی اور اپنے بچوں کو جیسے تیار کیا تھا وہ بچے ان کے ویسے ہی بنے تھے باگ میں آخر وقت میں انہوں نے اپنے پریوار کو نصیحت کی اللہ تعالیٰ کے تقویے کی وسیعت کی اور پھر جاتے ہیں انہوں نے الفاظ کہے کہ اے میرے رب یا اللہ ان اللہ امرتنی فقصتر میں ہی وہ تیرا بندہ ہوں جس کو میرے بہت ساری باتوں کا حکم دیا لیکن میں نے تقسییر کی میں ان ساری باتوں پر عمل نہیں کر سکا وہ اور میں ہی وہ ہوں جنہیں بہت ساری باتوں سے روکا تھا لیکن آئے میرے پاس دکھا بہت ساری نافرمانیاں اور بہت سارے گناہوں سے سرزد ہو گئے لیکن آئے میرے رب اب میں جب اب جب تیری ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے تو میرے پاس صرف دو تین چیزیں ہی ہیں میرے پاس یہ چیز ہے کہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں خوف اور تیری خشیت میرے دل میں موجود ہے وحسن باللہ اور اے اللہ میں تجھ سے اچھی امید رکھتا ہوں اچھا گمان میں کرتا ہوں وَلَا اِلَّا تیرے علاوہ کوئی ماں برحق نہیں یعنی توحید و سنت پر ان کا انتقال ہو رہا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہی امید کر رہے تھے کہ ان کے گناہوں کو برف دیا جائے اور ان کے نیکیوں کو قبول کر لیا جائے اور انہیں عذابوں سے بچا لیا جائے اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ اللہ ابوالعالمی نے انہیں وہ ساری چیزیں عطا کی ہوگی اس کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اب مجھے تھوڑا سا خالی وقت دے دو مجھے تھوڑا سا خالی وقت دے دو لوگ جب باہر چلے گئے اس غرفے کے اس کمرے کے لوگوں نے ان کی ان کو سنا وہ کہہ رہے تھے یا تلاور کر رہے تھے نہ جو آخرت کا جو گھر ہے ہم ان لوگوں کے لیے بنائیں گے الذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا جو زمین میں تکبر نہیں کرتے فخر نہیں کرتے اور زمین میں فساد پھیلانا نہیں چاہتے والعاقبت للمتقین نیک و کاروں کا جو انجام ہونے والا ہے وہ بہتر انجام ہونے والا ہے یہی ایت وہ تلاوت کر رہے تھے کہ اسی آیت پر ان کا انتقال ہوتا ہے ان کی روح قرض ہو جاتی ہے انا للہ وانا الیہ راجعون جب لوگوں کو یہ ایت سنائی نہیں دی گئی تو لوگوں نے ان کے خبر لینے آئے اور دیکھا کہ ان کی روخت ہو گئی ہے اور وہ وفات پا چکے ہیں موزد عظیم عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بہت سارے زندگی کے پہلو ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے بش راہ بن سکتے ہیں چند پہلو میں نے آپ کے سامنے گنایا ہے یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ ان کی یہ زندگی یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ جو انقلاب آیا ہے اس کے بہت سارے عوامل ہیں بہت سارے اسباب ہیں سب سے پہلا سبب نیک ماں باپ ماں باپ نیک رہیں گے ان کے بچے بھی نیک رہیں گے ماں باپ توحید پرست رہیں گے بچے بھی ان کے توحید پرست بنیں گے ماں باپ سنت کی اتباع کرنے والے رہیں گے بچے بھی سنت کی اتباع کرنے والے رہیں گے ماں باپ حلال و حرام کی تمیز کرنے والے رہیں گے بچے بھی حلال و حرام کی تمیز کرنے والے ہوں گے اور عمر میں عبدالرزیز رحمہ اللہ کو ایسا ہی خاندان ملا تھا ایسے ہی والدین ملے تھے آپ کے پرنانا عمر بن خطاب ربی اللہ تعالیٰ اور آپ کی نانی صاحبہ جو ہیں وہ ام عاصم ہیں جن کے تعلق سے عمر بن خطاب الحمد اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ کہا گیا تھا وہ مشہور واقعہ جو دودھ میں پانی ملانے کا ہے تو انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو, تو, تو دیکھ رہا ہے عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے لہذا انہوں نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر دیا تھا یہ آپ کی نانی صاحبہ اسی طرح ان کے جو والد بھی بہت نیک وقت انسان تھے لہذا عمر بن عبدالعزیز پر یہ سارے عوامل یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوئی ساتھ ہی ساتھ اساتذہ کا بھی بہت بڑا رول ہوا کرتا ہے ان کے والد صاحب نے ان کے لیے بہترین اساتذہ کو چنا صالح بن قیسان وق امان تھے صالح بن قیسان رحمان اللہ کو ان کی تربیت کے لیے چنا گیا اور ایک مرتبہ جب نماز میں دیری ہو گئی تو صالح بن کیسان نے ان سے پوچھا کہ نماز میں کیوں دیری ہوگی جماعت کیوں چھڑ گئی تمہاری نماز میں کیوں تم لیتا ہے کیوں مضبوط ہو گئے انہوں نے کہا کہ کنگی کرنے والی میرے بالوں کو سنوار رہی تھی حکمران کے بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ کنگی میں بال سنوار رہا تھا اور میرے بال سوارے جا رہے تھے اس لیے میں ہو گئی. چنانچہ ان کے والد کو انہوں نے خط لکھا کہ صاحب زیادہ اس اس وجہ سے نماز میں دیر ہو گئے ان کی جو رکعتیں ہیں وہ مضبوط ہو گئے رکعتیں چھوٹ گئی چنانچہ ان کے والد صاحب نے وہاں سے مصر سے مصر سے انہوں نے حجام کو بھیجا تاکہ ان کے بالوں کو کاٹ دیا جائے اگر بالی نہیں رہیں گے یعنی ایسی چیز جو ان کی تربیت میں رکاوٹ آئے جو انہیں دین سیکھنے اور دین پر عمل کرنے میں جو رکاوٹ بن رہی ہیں ان ساری رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے تاکہ پھر کبھی وہ اپنے بالوں میں مشغول ہو کر نماز میں تاخیر سے نہ پہنچے ایسے والد اور ایسے اساتذہ کا جب انہیں ساتھ ملا تو یقیناً ان کی شخصیت پر یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوئی اور ساتھ ہی ان کے دل میں جو ایمان تھا جو خشیت ان کے دل میں تھی اگر وہ خشیت کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو یقیناً وہ اللہ حب العرمین کا سب سے برگزیدہ بندہ بن جائے گا ان کی بیوی کہتی ہے کہ بہت ساری نمازیں پڑھنے والے عمر میں لذیذ نہیں تھے ان سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے بھی موجود تھے ان سے زیادہ روزے رہنے والے بھی موجود تھے لیکن من عمر لیکن عمر بن اللہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کا در والے میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا میں جب کبھی اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر لیتے اللہ تعالیٰ کا خوف ان میں دن کے دل میں پیدا ہو جاتا تو جس طرح ایک چوزہ جس طرح ایک پرندہ تھر تھراتا ہے کاپتا ہے ویسے وہ اپنے بستر پر کافا کرتے تھے مجھے اس بات کا خوف بتاتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا حال ہو جائے تو یہ خشیت اور یہ خوف ان کی شخصیت کو نکھارنے والا تھا الگ موضوع حاضرین سلف صالحین یقیناً ہمارے لیے قابل اقتدار ہیں ہمارے قائدین ہمارے جو حکمران جو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے تھے کتاب و سنت کو پھیلانے والے تھے یقیناً ان کی زندگیوں کو پڑھنا ان کی زندگیوں پر سبق حاصل کرنا ہم تمام پر ضروری ہے ہم تمام پر فرض ہے اللہ تعالیٰ فضو کہ اللہ عرمین ہمیں صد کی تاریخ کو پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے اور ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعلِ راہ بنانے کی توفیق ادا فرمائے آمین واق الحمد للّہ رب العرم